بکرال کا ہل بکرن تو مل اسلام جی علیکم جی آواز آ رہی ہے تین لوگ ایسے ہیں جس کی جن کی مدد اللہ پر یعنی اللہ کے وعدے کے مطابق واجب ہے جو اس اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق واجب ہے نمبر ایک المکاتب الذی الدی دلا مکاتب غلام جو اپنا کرنے اور کہ وہ نکاح کرنے والا جو جس کی نیر تو کہ وہ پاکیزہ بن جائے اور مجاہد اب ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں تو ہم جب واپس لوٹے جی رات سے تو ہم مدینہ کے قریب تھے میں نے عرض یا رسول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی شادی ہوئی میں نے کہا جی ہاں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی رسی ہوئی ایسے یہ میں نارت کے بل سیون سے یہ باتیں کرن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیرہ سے کیوں نہیں کی تلا ابو کا کھیلتی شادی باقیرہ سے کرنا زیادہ بہتر ہے قلما قدیم نہ دہب نہ تو جب ہم قریب ہوئے ہم نے کہا جب داخل ہوتے ہیں گھروں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکلن یہاں تک کہ ہم داخل ہو جائیں گے رات کو میں یا شام ہے وہ عورت جس کے بال پراگندہ ہیں وہ تنگی وغیرہ کر لے اور بال وغیرہ ضروری زائد بال صاف کر لے وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ گھر کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو اطلاع دے کر داخل ہونا چاہیے بغیر اطلاق کے داخل نہیں ہونا چاہیے عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه يفت على الله عونهم تین شخص ایسے ہیں اس سے پچھلی حدیث بھی و و فرسی. حدیث؟ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے برکتی عورت میں ہے اور گھر میں ہے اور گھوڑے میں اور ایک روایت میں ہے کہ بے برکتی تین چیزوں میں عورت میں ہے گھر میں ہے اور گھوڑے میں ہے اس کی سنگھ نے بہت ساری تفصیلیں کی تفصیل بیان کی ہے ایک تفصیل یہ کہ عورت جو ہے کہ عورت کی بھی برکتی یہ ہے کہ وہ بانج ہو پر بعد کہتے ہیں کہ عورت کی بھی برکتی یہ ہے کہ وہ بد مزاج ہو اور گھر کی بے برکتی یہ ہے کہ اس کا ہمسایہ نہ اچھا نہ ہو گھر تنگ ہو اور گھوڑے کی بھی برکتی یہ ہے کہ وہ جہاد کے وقت کام نہ آ سکے اور بعض حضرات اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اگر بے برکتی ہوتی تو عورت میں ہوتی زیادہ عورت میں بے برکتی نہیں ہے اور اگر بے برکتی ہوتی گھر میں ہوتی گھر میں بے برکتی نہیں ہے اسی طرح اگر بے برکتی ہوتی گھوڑے میں ہوتی گھوڑے میں بھی برکتی نہیں ہے بے بر... اس سے معلوم ہوا کہ اس تشریح سے معلوم ہوا دوسری والی تشریح سے کہ کسی چیز میں یا نہیں ہوتی جس طرح عورت میں گھر میں گھوڑے میں بے نہیں ہے نحوسط نہیں ہے کسی چیز میں بھی نحوسط اسی طرح نہیں ہے کسی چیز کی ذات میں کوئی اثر نہیں ہے بلکہ اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے ہو جائے گا اب اگلی حدیث کر ابو اب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے آ گئی کہ تین چیزیں ایسی ہیں تین لوگ ایسے ہیں تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پر اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی مدد کرنا واجب ہے ایک وہ مکاتب غلام جو اپنا بدل کتابت ادا کرنے کا ارادہ ہے کہ میں یہ ادا کروں گا اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور نکاح کرنے والا جس کا ارادہ ہو کہ وہ پاکیزہ بن جائے اور جہاد کرنے والا اس کا ارادہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ہے اللہ کا نام بلند ہو جائے اعلیٰ کلیمت اللہ ہو جائے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں اللہ کی مدد نیت اچھی ہوگی اللہ کی مدد اٹھے گی نیت کسی اچھے کام میں بھی بری ہو جائے گی اللہ کا عذاب اترے گا کبھی مدد نہیں اترے گی فعن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب کسی کے پاس کوئی نکاح کا پیغام دیجیے اور من کی سے منترو گو نہ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تفالی زمین میں ایک کتنا پڑ جائے گا خواتین ایسی ہیں جو چلی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے نا اخلاق جاتا اللہ اللہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو الودود جو محبت اور دے دو دے دو مجھے دو میں دوسری کے میں سفر کروں گا تم پر پر میں فخر کروں گا آمد کے دن حرض کیا کہ میں نے ایک نصب اور منصب والی مالدار عورت جو ہے اس کو حاصل کیا لیکن وہ بانج ہے کیا میں اسے نکاح کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا و دوسری مرتبہ نے یہی جواب دیا تیسری مرتبہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رخ ستر میں اور اس کے علاوہ تمام غزبات میں شریک رہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کا انتقال ہوا اور بعض حضرات فرماتے کے ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ہوا ابھی صلی اللہ واہن کے پیچھے زبان ہوتی ہے اور and چاہتا ہوں پاک اور پاکیزہ حالت میں بنا کی نجازت سے وہ پاک ہو پاکیزہ زندگی گزار کر اللہ سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے سے کیوں نہیں کیونکہ وہ بے ادب ہوتی ہے اور فسا والی ہوتی ہے اور جب کے ہر کے اندر تربیت کرتی ہے اپنی اولاد کی اور باندیاں باہر آتی جاتی پردہ بھی نہیں کی کرتی امام okay. قال جليلنا عبد الله ان رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول مستفعد للنون ان فرجت الله اغراه فيرا له ان صورها لحديث ان امرت فرعت نظر اليها فغت فان صم على ذكر ف جب کسی کوئی کام کہا جائے تو دیکھے تو وہ یعنی اس کی پاکستی کی طرف اس کی طرف دیکھے اور اس کے اچھے اخلاق کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے فخر کرے اور اگر اس نے شوہر نے اگر بیوی کو کوئی قسم دی تو وہ پورا کر دے اور ان السلام علیکم اللہ نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے اور باقی باقی جو آدھا دین ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے امام اللہ علیہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ایک شرم گاہ اور ایک پیٹ شادی کرنے کے شرمگاہ شرمگا لیکن آرام نہ کمائے اختیار کرنا ہے اچھا ابو اماما والی پوری نہیں ہوئی تھی اچھا دوبارہ دیکھ لیں تب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شوہر اس کو وہ جو پاکیزہ زندگی گزار رہی ہے اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے اور اگر اس کی قسم دے ابرت قسم بھی پورا کرتی ہے فَإن غاب عنها اور اگر شوہر کہی چلا جاتا ہے تو پھر اپنے نفس کے بارے میں اور مال کے بارے میں شوہر کے مال کے بارے میں نفس حد وہ چاہتی ہے اس خیانت نہیں کرتی کو پورا پورا خیال رکھتی ہے امانت کی عن رضی اللہ نبی سر سب سے زیادہ جو محنت کے لحاظ سے بے برکتیاں نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ عمل نہ کرنا اللہ رب العزت ہم سب کو ان انحط پر عمل کرنے کی کسی کو کوئی بات سمجھ نہ